کے جائیں گے غرض یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کاروائیاں کرنے والوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تو کچھ نہ بگاڑا اپنا ہی نقصان کر لیا کہ اپنے خلاف اتنے بڑے پیغمبر کو گواہ بنا لیا اللہ اکبر کبیرہ یاد رکھیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علا نبی و علیہ سلاۃ وسلام سے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو جو ہے وہ آسمانوں پر جو ہے وہ اٹھا لیا اور یہی حق ہے قرآن و حدیث سے بھی اس سے متعلق جو ہے وہ بات معلوم ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق بھی ایک بڑی اہم حدیث ہے وہ بھی سماعت فرمائیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ سلاط و السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے متعلق آیات قرآنیا بھی ہیں اور احادیث تو بے شمار ہیں ایک حدیث سماعت فرمائے جو ابن کثیر نے مسند امام احمد سے اسناد صحیح برواید حضرت ابو حریرا نقل فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے نبی علاقائی ہی بائی ہیں کہ دین تمام کا ایک ہے فروعات یعنی امہات الگ الگ ہم عیسیٰ ابن مریم سے بہت ہی قریب ہیں کہ ہمارے ان کے درمیان کوئی نبی نہیں وہ قریب قیامت آسمان سے اتریں گے جب تم انہیں دیکھو تو اس حلیے سے پہچاننا کہ وہ درمیانے قد ہیں سرخ و سفید رنگ ہیں وہ دو کپڑے قطری پہنے ہوں گے بغیر پانی استعمال کیے ان کے سر شریف سے قطرے ٹپکا کریں گے وہ تشریف لا کر سلیم کو توڑ دیں گے سوروں کو ختم فرما دیں گے جزیہ کا حکم ختم فرما دیں گے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام دین ختم ہو جائیں گے دجال کو آپ ہلاک کریں گے دنیا میں امن و امان کا دور دورہ ہوگا حتہ کہ شیر اونٹ چیتا اور گائے بکری اور بیڑیاں ایک ساتھ چلیں گے بچے سانپوں سے کھیلیں گے چالیس سال زمین میں رہیں گے پھر وشال پا جائیں گے مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے بعض روایات میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ روزہ انور میں دفن ہوں گے اس حدیث کو ابو دعود بخاری شریف مسلم شریف وغیرہ کتب حدیث میں مختلف راویوں اور مختلف الفاظ سے نقل فرمایا اور یہ حدیث جو ہے وہ مانن متواتر ہے سنا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے میرا رب جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے یا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 اس آیت پاک میں درس یہ دیا گیا اے تمام اولین و آخری اور تمام جہاں کے انسانوں تم سب کے پاس ہمیشہ کے لیے یہ آخری رسول سب کے رسول رسولوں کے رسول شاندار رسول جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں سبحان اللہ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تم سب کے پاس یہ شاندار رسول جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں اور بق عرب میں مگر آئے تمہارے ایمانوں جانوں میں پھر حق کے ساتھ موسوخ ہو کر تشریف لائے جن کی ہر ادا برحق ہے آئے تمہارے رب کے پاس سے اس کا کام کرتے خوش نصیب ہو کے تمہیں ان کا زمانہ نصیب ہوا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 اگر یہ رسول وہ حق تم کو لا کر نہ دیتے تو تمہیں کسی طرح عقل یا علم کے ذریعے نہ ملتا صرف ان کے ہاتھوں تمہیں ملا یعنی قرآن ایمان عرفان وغیرہ تو یاد رکھو کہ جیسے کنویں تالاب چشموں نہروں کا پانی بھی رب ہوتا ہے مگر اسے رب اپنی لیکن اسے ہم لوگ اپنی محنت سے حاصل کر لیتے ہیں کنواں کھود کر نہر دریا سے چیر کر اس لیے ہم ان پانیوں کے مالک ہوتے ہیں انہیں فروخت کر سکتے ہیں مگر بارش کا پانی کیا رب کا عطیہ ہے جو بادل کے ذریعے ملتا ہے اس میں ہمارے عمل کو دخل نہیں نہ ہم اس کے مالک ہوتے ہیں ایسے ہی ایمان نماز عرفان وغیرہ ایسی حق چیزیں ہیں جو حضور علیہ السلام ہی کے ذریعے ملتا ہی ہیں ان میں ہماری علم کو دخل نہیں لہٰذا یہ حق بھی ہیں اور مر رب بھی ہیں یعنی رب کی طرف سے بھی ہیں یہ چیزیں بارش ہیں اور حضور ان کے بادل ہیں یہ یاد رکھیے اور بارش دو طرح کی ہوتی ہے خصوصی بارش اور عالمگیر بارش پچھلے نبی خصوصی بادل تھے جو خاص قوموں پر برسے مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر رحمت کا بادل ہیں اور قرآن سنانچے سورہ نسا ہی کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے جو ایمان کو جلا بخشتی ہے اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک جل جلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان بیان فرمائی ہے آیت تمبر 175 ہے 174 اور 175 ہے ارشاد خداوندی ہے الناس من نورا بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی پر ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا دینا سر مستقیم تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کی رسی مضبوط و تھامی تو ان قریب انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا دیکھیے شاید میں اللہ نے اپنے محبوب کو برہان فرمایا ہے نورم مبینہ فرمایا ہے یاد رکھیے کہ بعض چیزیں حواس سے جانی جاتی ہیں یعنی دیکھ کر سن کر سونگ کر ٹٹول کر چکھ کر جو چیزیں حواس سے معلوم نہ ہو سکے اسے عقل سے جانا پہچانا جاتا ہے عقل دلیل کے ذریعے جانتی مانتی پہچانتی ہے ہر انسان پر فرض ہے کہ رب کو جانے پہچانے مانے مگر اس کی ذات ہوا سے ورا ہے تو اسے عقل سے ماننا پڑتا ہے عقل دلیل چاہتی ہے سارا عالم رب کی دلیل ہے مگر یہ دلیل کمزور ناقص ہے اس عالم کو دیکھ کر بعض عاقل مشرک ہو گئے بعض عاقل زہریے بن گئے امام فخر الدین راضی علیہ رحمان چار دلائل دیے شیطان نے توڑ دیے اس لیے مخلوق کو ایسی برہان کی ضرورت تھی جس سے عقل نہ سکے اور اسے کوئی عقل توڑ نہ سکے اللہ تعالی نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے اپنی برہان دنیا میں بھیجی اس برہان الہی کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی جس کسی نے حضور کی معرفت رب کو مانا وہ نہ مشرق ہوا نہ دہریہ اس لیے ارشاد ہوا اے تمام جہاں کے اولین و آفرین انسانوں ان سب کے پاس یعنی تمہارے دلوں میں سینوں میں جانوں میں ایمانوں میں وہ تشریف لائے جو سراپا قوی دلیل ہیں جن سے ہر دعوی ایمانی و روحانی ثابت کیا جاتا ہے اور وہ تمہارے رب کے پاس سے اس کا انعام بن کر تشریف لائے ان کی معرفت تمہاری طرف ایک ظاہر ظہور کبھی لے بھیجا ہماری یہ دو نعمتیں بہت اعلیٰ ہیں تو اب جو لوگ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لائیں اور اس برحان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دام و مضبوطی سے تھامیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تین انعام دے گا انہیں دنیا میں مرتے وقت قبر میں اور آخرت میں اپنی رحمت خاصہ میں داخل کرائے گا انہیں اپنے فضلوں کرم میں داخل فرمائے گا جس فضل کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا انہیں اپنے تک پہنچانے والے رستے کی ہدایت دے گا جس کے ذریعے وہ رب تک پہنچیں گے یاد رکھیے کہ رحمت عامہ بھی ہوتی ہے اور خاصا بھی یوں ہی رحمت کسبی بھی ہوتی ہے جس میں بندوں کے عمل کو دخل ہو اور اطائی بھی جس میں بندے کے عمل کو دخل نہ ہو دیکھو دھوپ ہوا پانی نعمت عامہ اٹائی ہیں اور سلطنت دولت وغیرہ نعمت خاصہ قصبی ہیں یہاں رحمت سے مراد رحمت خاصای ہے اس لیے رحمت نہیں فرمایا یعنی وہ رحمت جو خاص رب کی طرف سے ہے اس میں تمہارے کسب کو دخل نہیں یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلام کے معجزات اللہ تعالیٰ کی اضاف و کی دلیل ہیں جن سے رب کی معرفت نصیب ہوتی ہے مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا برہان ہیں کہ تمام دینی و ایمانی معمے حضور سے حل ہوتے ہیں تمام دعویٰ حضور سے ثابت ہوتے ہیں کیوں نہ ہو کہ حضور خراب ہیں دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بند کرایا گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام میں کسی کے ہاتھ معجوزہ جیسے حضرت موس علیہ السلام کا ید بیجہ کسی کی آواز معجوزہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کسی کا چہرہ اور حسن معجوہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کسی کی سانس معجزہ جیسے حضرت عیسی علیہ السلام مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر روز وہ ہر حال ہر وقت وہ نہیں بلکہ معجزات کا مجموعہ ہے دیکھیے پاک علیہ السلام کے منہ مبارکہ بھی معجوہ کہ جب تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں رہے ہر بہار میں فتح ہوئی شاہ ہر کل کی توپی میں پہنچا اس کو درد سر سے شفا ہوئی بیماروں نے بال شریف دھو کر پیا تو ہر قسم کے مرض سے شفا پائی اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک معجوزہ آنکھ اندھیرے اجالے میں آگے پیچھے ہر طرح دیکھے ناک شریف معجوہ جس نے مدینے سے یمن محبت کی خوشبو کو سونگا حضرت اویس قرنی کے ایمان کا معاملہ زبان شریف معجزہ جس کی ہر بات وہی خدا لعاب شریف معجوہ نبی پاک علیہ السلام نے کئی کھادی پانی کے کنو میں لو شریف ڈالا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نوں کی ہانڈی میں ڈالا بے شمار موجو لو شریف سے جو ہے وہ ظاہر ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاؤں میں جو کاٹا تھا سانپ نے اس پر نواب شریف لگایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنکھ میں لگایا ہاتھ شریف موجزہ کہ اس ہاتھ میں بدر کے دن مٹھی بھر کنکر کو فار پر پھینک کے آنکھوں میں کنکر پہنچ گئے اللہ اکبر انگلیاں شریف معجوزہ ایک پیالہ پانی میں انگلیاں رکھ دی تو ہر انگلی سے پانی کے چشمے جو ہے وہ جاری ہو گئے اور انگلی شریف کے اشارے سے چودھویں رات کا چاند چر گیا منگلی شریف کے اشارے سے ہی ڈوبا ہوا سورج واپس ہوا اشارے سے چاند چیر دیا چھٹے ہوئے خور کو پھیر لیا یہ ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب تابو تما تمہارے لیے پاؤں شریف موجو جو فرش پر چلے ارش پر چلے اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ. پسینہ شریف موجزہ جس میں گلاب سے ڈالا خوشبو بات شریف موجزہ کہ ایک بار حضرت عائشہ صزیقہ تاہرہ رضی بارہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کا تہبن شریف اوڑھ لیا تو ان کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھ گئے آپ نے غیبی بارش دیکھ لی اللہ اکبر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شریف بھی معجزہ ہے سرکار علیہ اللہ کا ایک ایک عضو مبارکہ معجزہ ہے سر سے لے کر قدمین شریفین تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معجزہ ہی معجزہ ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے یستفوں نک قل اللہ یفتیکم فکل لا لا انم رن خلق لا ليس له ولا دم ولا له اخت فلاہ نصف ما ترق وا یق اللہ فلاح متوانی و اللہ علیم محبوب تم سے فتوا پوچھتے ہیں تم فرمادو کہ اللہ تمہیں کلالہ میں فتوا دیتا ہے اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکے میں اس کی بہن کا آدھا ہے اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کے اولاد نہ ہو پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ترکے میں ان کا دو تہائی اور اگر بھائی بہن ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے کہ کہیں بہک نہ جاؤ اور اللہ ہر چیز جانتا ہے شان نز عصایت کی یہ ہے کہ مسلم بخاری میں ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں فرماتے ہیں کہ میں سخت بیمار ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میری اجازت کو تشریف لائے اللہ اکبر میں بے ہوش تھا حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا وضو کے پانی کا چھینٹا مجھ پر مارا تو مجھے ہوش آ گیا دیکھا تو سرکار میرے فرحانے ہیں سرے انہیں رحمت کی ادا لائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے میں نے ارسیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا ہوں یعنی لا ولد ہوں میرا مال کیسے تقسیم ہوگا تب یہ آیت نازل ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی نو بہنیں تھیں ربود کی روایت میں ہے کہ آپ کی سات بہنیں تھیں اور یہ آیت حضرت جابر کے متعلق تو نازل ہوئی اگر حضور نے فرمایا اے جابر تم اس مرض سے وفات نہ پاؤ گے الحمد تو جس مسجد کی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ اس کی میراث کیسے تقسیم ہو یہ مسئلہ ہے جو کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کہ دلہ جل جلال نے ارشاد فرمایا ہے اور اسی طرح اب ہم سورہ الماعیدہ شریف کا آغاز کرتے ہیں سورہ نساء کا اختتام ہوا رب پاک ارشاد فرما رہا ہے سورہ المائدہ شریف کی پہلی آیت ہے یا دینا اوقو بال رقو اختم رحیمت النعمی اللہ مایو اللہ علیہ غیر محل ون کم ما انید ہے ایمان والو اپنے قول پورے کرو تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے اس آیت مقدسہ میں جو کہ سورہ المائدہ شریف کی پہلی آیت ہے درس یہ دیا گیا اے مسلمانوں تمام وہ جائز واد عہد و پیمان پورے کرو جو تم نے اللہ سے یا محبوب علیہ السلام سے یا اپنے شیخ یا استاذ سے یا آپس میں ایک دوسرے سے کیے ہیں خاص ذین کے آپس کے معاہدے ہوں یا دوسرے عزیزوں سے یا مسلمان قوم سے یا کفار سے بہرحال حال سارے وعدے پورے کرو کسی وفائے عہد کے سلسلے کی ایک تڑی یہ ہے کہ تم حلال کیے ہوئے جانوروں کو حلال جانو اور کھاؤ اور حرام کیے ہوئے جانوروں کو حرام جان کے جو قریب تم کو بتا دیے جائیں گے ان حلال چوپایوں میں بھی یہ قید ہے کہ بحالت احرام بھی اور حرم شریف میں بھی کسی شکاری چوپائے کو حلال مت جاننا حرم شریف میں وہ تمہارے لیے حرام ہیں تو اللہ تبارک کا بطا اللہ جلال نے اس سے متعلق ارشاد فرمایا ہے اور پھر میرا رب ارشاد فرما رہا ہے سورہ المائدہ شریف کی عائد ہے وحرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأنت استقسموا بالأزلام ذلكم ششقه تم پر حرام ہے مرد مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا اور جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بے دار کی چیز سے مارا ہو اور جو گر کر مرا اور جس جسے کسی جانور نے سینگ مارا اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم ذبح کر لو اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا اور پانسے ڈال کر بانٹا کرنا یہ گناہ کا کام ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے یہ ارشاد فرمایا ہے یاد رکھیے گیارہ چیزوں کی حرمت بیان فرمائی جن میں سے بعض تو بذات خود حرام ہیں حرام بھی عینی ہی کہتے ہیں بعض کی حرمت کسی وجہ سے جسے حرام لی ہی کہتے ہیں مگر ہیں سب حرام جس کا انکار کفر ہے ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں تم پر یہ چیزیں قطع حرام کی گئی ہیں ان سے بچو ایک مردار یعنی وہ حلال جانور جس کا ذبح کرنا ضروری تھا جس کا ذبح کرنا جو ہے وہ ضروری تھا مگر وہ بغیر ذبح کیے اپنے آپ ویسے ہی مر گیا دوسرے بہتا ہوا خون کہ اس کا کھانا بھی حرام اور دوسرے طریقے سے استعمال بھی حرام تیسرے خنزیر کا گوشت اور اس کے سارے اجزاء مگر یاد رکھیے کہ مردار جانور کا کھانا تو حرام ہے مگر اس کی کھال بال پٹھے ہڈی کا استعمال جائز لیکن خنزیر کا کوئی جز کسی استعمال میں نہیں آ سکتا چوتھے وہ حلال جانور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے خاص اس طرح کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا ہی نہ جائے کسی اور کا نام لیا جائے یا اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی لے لیا جائے پانچویں وہ جانور جو گلا گونڈ کر مارا جائے یا کسی طرح اس کا گلا خود گھٹ جائے اور مر جائے چھٹے وہ جانور جو بے دھار والی چیزوں سے مار دیا جائے جیسے لاٹھی غلّہ گولی سے مرا ہوا جانور سات میں وہ جانور جو اوپر سے گر کر مر جائے کہ چھت سے زمین پر یا زمین سے کنویں میں گر کر مر جائے آٹھ میں وہ جانور جسے دوسرے جانوروں نے سی گھوم کر مار دیا اور اس کی جان نکل گئی نو جسے شکاری جانور نے کچھ کھا لیا کچھ چھوڑ دیا یہ نو جانور جو ہیں وہ حرام تو ان کی تفصیل اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے اور اس سے متعلق ایمان والوں کو فرما دیا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے وغیرہ وغیرہ سناچ ارشاد خدا بندی ہے آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو کیونکہ گناہ کی طرف نہ جھکے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ اکبر کبیرہ یاد رکھیے شاید میں دو جگہ الوما ہے الوما یا عیس اللہ کا اور پھر یوم اکمل لکم تو ال میں دو احتمال ہیں اگر دین کامل کرنے سے مراد ہے تو تا قیامت دین کا قابل نسخ نہ ہونا ہے حضور کے بعد کسی نبی کا نہ آ سکنا تو الوما سے یہ زمانہ مراد ہے اور اگر آئندہ کسی آیت حکم کا نہ اترنا اور کسی اتری ہوئی آیت کا منسوخ نہ ہونا مراد ہے تو الوما کے معنی ہوں گے آج کا دن آج کی تاریخ لہذا اس آیت کی دو تفسیریں ہو گئیں تو بہرحال اللہ تعالی نے فتح مکہ کے موقع پر یہ آیت نازل فرمائی اے مسلمانوں آج کے دن آج کی تاریخ کفار عرب تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے اب تک انہیں آس لگی تھی کہ اسلام ایک عارضی دین ہے کچھ دن بعد ختم ہو جائے گا اور مسلمان پھر ہمارے دین میں آ جائیں گے مگر فتح مکہ حجت الوداع اسلام کی شان و شوقت ہر طرف سے لوگوں کا آنا مسلمان ہونا دیکھ کر اب مایوس ہو گئے انہیں یقین ہو گیا کہ اس دین کے بنیادی بہت پختہ ہیں شہذا اے مسلمانوں تم کفار سے نہ ڈرو بے دھڑک ہو کر اپنے دین پر اعلانیاں عمل کرو ہاں رب سے ڈرتے رہو کہ رب سے ڈرنا تقوی پرہیزگاری کی اصل ہے آج رب نے تمہارا دین کامل فرما دیا کہ جو اصول و قواعد احکام آنے تھے سب آ چکے ذات صفات حالات حفاظت میں یہ دین کامل ہو گیا اور تم پر اپنی نعمت پوری فرما دی کہ فتح مکہ ہو گئی فروئی مسائل ضبط ہو گئے اور رب نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا اس دین سے راضی اور اسلام کے سوا کسی دین میں اب اللہ کی رضا نہیں اسلام کے سوا ہر دین میں رب کا غزل ہی ہے چونکہ یہ دین مکمل ہی ہے قیامت تک اس میں انتظام ہے بعض لوگ مجبور بھی ہوں گے تو ان کے متعلق سن لو کہ اگر کوئی مسلمان ہلاکت کرنے والی بھوک بیاس میں پھنس کر حرام غذا کھانے پر مجبور ہو جائے گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو کہ مزے کے لیے یا ضرورت سے زیادہ کھا لے اس مجبوری میں بقدر ضرورت پر مذکورہ جانور مردار وغیرہ جانور کا گوشت کھائے یا خون کو اور طرح جسم میں داخل کرے تو رب اس کی پکڑ نہ فرمائے گا کیونکہ وہ خفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے اس سے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے پھر میرا پاک رب فرما رہا ہے جس ادرا کا اللہ اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال ہوا تم فرما دو کہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں اور جو شکاری جانور تم نے سدھ لیے انہیں شکار پر دوڑاتے جو علم تمہیں خدا نے دیا اس میں سے انہیں سکھاتے تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکاری جانوروں کا ذکر فرمایا اب جیسے کتا ہے اس کو بھی شکار سکھایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ شکاری جانور جو ہیں جو شکار کر کے لاتے ہیں وہ اگر جو ان کو تعلیم دی جاتی ہے اس کے مطابق وہ لائیں تو ٹھیک ہے تو شرائط پائی جائیں تو وہ جانور حلال ہے اور جو شکاری جانور نہیں ہوتے تو ظاہر ہے وہ اگر پکڑ لیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہوگا جو ان کے لیے ہوتا ہے تو شکاری جانور جن کو سکھایا جاتا ہے ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالیٰ جلال نے اس آیت مقدسہ میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے چنانچہ اب چھٹے سپارے میں سورہ المائدہ شریف کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے چنانچہ فرمایا گیا یا و ا دیا کم ال مرافر ویل کام جنوبن فتح ایمان والو جب نماز کو کھڑے ہونا, ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مزہ کرو اور گٹنوں تک پاؤں دھو اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو یہ آیت وضو ہے جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہے اور اس آیت وضو کے بعد فر اللہ تبارک و تعالی نے کا حکم بھی ارشاد فرمایا و این کم تم مر و الا مستمت ممون پمس ما نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اگر تم بیمار یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں سے مسا کرو اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی رکھے ہاں یہ چاہتا ہے کہ خوب ستھرا کرے اور اپنی نعمت پوری کرے تم پر کہیں تم احسان مانو تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا بیان بھی فرما دیا تیمم کا بیان بھی فرما دیا یاد رکھیے یہ اللہ تعالی نے مٹی کو جو پاک پاک کرنے والی قدرت عطا فرمائی ہے اور یہ جو مسئلہ عطا فرمایا ہے اس امت کے لئے ورنہ پہلے کسی اور امت کے لیے یہ معاملہ نہیں تھا کہ ان کے لیے اس طرح کا وضو کا معاملہ ہوتا اور پانی پر قدرت نہ ہوتی تو تیمم کا معاملہ ارشاد فرمایا ہوتا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر خاص و خاص کرم نوازیاں فرمائی ہیں الحمدللہ للہ ثمہ الحمد تو اگرچہ تیم سے متعلق اور وضو سے متعلق ہم متعدد مواقع پر تفصیل سنتے رہتے ہیں اس لیے یہاں میں ان کی ڈیٹیل تو بیان نہیں فرما رہا لیکن ان سے متعلق آئے اس لیے بیان کردی کہ جب ہم چھٹے سپارے کا خلاصہ بیان کریں یا کوئی بھی کریں تو یہ آیتیں اتنی مشہور اور اتنی معروف ہیں کہ ان, ان کا بیان کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو معلوم چلے کہ تیمم اور وضو سے متعلق چھٹے سپارے میں رب کریم کے احکامات موجود ہیں چنانچہ آج یہ کچھ ذکر حضرت موس علیہ السلام کا کرتے ہیں سورہ المایدہ کی آیت نمبر بائیس ہے تئیس ہے ارشاد خدا بندی ہے قالو یا مسافی کا من جب رین ان خا حا یخ رجو مینہ مینہا فن داخلون بولے موسیٰ اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہر چیز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکلنا جائیں تو ہم وہاں جائیں اعلی رج عمل اللہ عليه پونا مد خلو علیہ ملباب فا دخل تمہ کم غالب ان کن تمینین دو مرد کے اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اللہ نے انہیں نوازا بولے کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو اگر تم دروازوں میں داخل ہوگے تو تمہارا ہی غلبہ ہے اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے تو اس آیت مقدسہ میں حضرت موس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ظاہر ہے کہ بیت المقدس پر جہاد کا حکم دیا بنی اسرائیل پہلے ہی قومی امالکہ کی قد آوری شہ کا حال اپنے دس نقیبوں کی زبانی سن کر ڈر چکے تھے انہوں نے ارض کیا کہ موسا بیت المقدس میں جو قوم ہے جس سے جہاد کرنے کا آپ ہم کو حکم دیتے ہیں وہ قوم تو بڑی شہزور ہے قد آور ہے بڑے جابر لوگ ہیں ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہم وہاں داخل نہیں ہو سکتے ہاں اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں خود بخود چلے جائیں تو ہم بھی سیر و تفریح کرنے وہاں پہنچ جائیں گے اللہ اکبر یاد رکھیے ان لوگوں کے جواب میں جو ہے عجیب و غریب جواب میں حضرت موسا علیہ السلام کی بے ادبی ہے نام لیا انہوں نے یا موسا انہوں نے صرف نام لے کر پکارا لہذا ساری باتیں غلط ہو گئیں کسی نبی کو ایسے ہی پکارا جائے تو باتیں پھر غلط ہی زبان سے نکلیں گی جس دیوار کی پہلی اینٹ ٹیڑی ہو وہ ساری دیوار ٹیڑی ہوتی ہے پیغمبر کا ادب ایمان کی پہلی اینٹ ہے اللہ اس اینٹ کو سیدھا کرے ان درے والوں کی جماعت میں سے دو شخص بولے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا تھا ان کے دل پختہ تھے تو وعدہ موسا پر انہیں اعتماد تھا کہ اللہ کے بندوں ہمت کرو دروازہ شہر میں گھس جاؤ ان اگر تم نے دروازے پر قبضہ کر لیا تو غالب تم ہی رہو گے کیونکہ ان لوگوں کے جسم کمی ہیں مگر دل کمزور ایسے موٹے بیل لڑنے میں بہادر نہیں ہوتے اگر تم سچے مسلمان ہو تو اپنے رب پر بھروسہ کرو وہی کافی کارساز ہے ایمان کا توقل وہ ہتھیار ہے جس کا جواب کفار کے پاس نہیں ہے تو انہوں نے اس طرح اپنی قوم کو اس سے متعلق ارشاد فرمایا بہرحال پھر اللہ رب العزت چھٹے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے یہ نظریاتی مسئلہ ہے اور میرا خیال ہے کہ کم و بیش ہر سنی مسلمان کو اس آیت سے متعلق معلومات ہوتی ہیں بہت مشہور زمانہ آیت ہے سورہ آیت نمبر اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کے فلا پاؤ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تین چیزوں کا حکم دیا تین چیزوں کا ایک نتیجہ ارشاد فرمایا تقویٰ وسیلے کی تلاش مجاہدے کا حکم دیا فلاح و کامیابی کا وعدہ فرمایا چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے وہ لوگو یا اے وہ مخلوق جو ایمان لا چکے اللہ سے ڈرو کہ اس کی اور اس کے محبوب کے حکم کی پیروی کرو اور صرف اپنے تقوی پر ہی بھروسہ نہ کرو صرف ایمان تقوی رب تک نہیں پہنچا سکتے بلکہ رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو جس کے ذریعے تمہارے ایمان و اعمال بخریت تمام منزل مقصود تک پہنچیں اور وسیلے کی تلاش میں کوشش و مشقت کرو تاکہ تم دین و دنیا میں کامیاب رہو یاد رہے کہ اگرچہ اللہ ہم سے شہر سے بھی زیادہ قریب ہے ہر جگہ ہے مگر ہر جگہ ملتا نہیں اس کے ملنے کے مقامات خاص ہیں ان مقامات پر جانا رب کی تلاش کے لیے ضروری ہے جیسے ریل گزرتی ہے ساری لائن سے مگر ملتی ہے اسٹیشن پر پاور بجلی کے سارے تار میں ہوتا ہے مگر روشنی ملتی ہے بلب سے اس لیے وسیلے کی تلاش کا حکم دیا پھر پھر وسیلے کے پاس تم جاؤ تمہارے پاس وسیلہ نہیں آئے گا حضرت موسی علیہ السلام گئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس خود حضرت خضر علیہ السلام نہیں آئے تھے قانون قدرت ہے وسیلے کے پاس جانا اس آئے میں اللہ نے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا پھر تکوے کا کیونکہ ایمان کے بغیر تقویٰ بیکار ہے پلیز ایمان کے ساتھ تقوی بھی ضروری ہے پھر تقوے کے ساتھ تلاش وسیلہ بھی لازم ہے تاکہ اعمال کی دولت بخریت ہمارے اس وطن میں پہنچے جہاں ہم کو اس کی ضرورت ہے راستے میں شیطان وغیرہ ڈکیتی چوری نہ کر لیں سے بحث ہو سکتی ہے لیکن اتنا ہی کہہ دینا میرا خیال ہے کافی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے واریک واریک فما جزب نکال امین اللہ و اللہ عزیز الحکیم اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو ان کے کیئے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا اور اللہ غالب حکمت والا ہے تو چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹنے کا بیان سورہ المائدہ کی عسایت نمبر 38 میں فرما دیا گیا ہے اور نس قطعی سے یہ مسئلہ بالکل ظاہر و باہر ہو گیا ہے لہذا اللہ رب العزت کا یہ حکم بالکل واضح ہے اسلامی سزا چور کی یہ ہے جو میں نے ارکی اب اس کی شکیں اور اس کی تفصیل بہرحال بہت زیادہ ہے اوور آل مسئلہ ہے جو قرآن کی آیت میں آپ نے سن لیا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے پارے میں و نصارہ سے اللہ تعالی نے جو ہے وہ منع فرمایا کہ ان سے دوستیاں نہ رکھو مشہور زمانہ آئے اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے بے شک اللہ بے انصاف و راہ نہیں دیتا تو اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز سے مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ یہود و نصحا سے دوستی ہر نہ رکھیں ہر نہ رکھیں کہ اس میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے سنچے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے نما ولی کم اللہ رسول امن اللہ یقین تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جکے ہوئے ہیں دیکھیے اس آئت میں فرمایا تھا کہ یہود نصارہ کو دوستہ بناؤ یہاں فرمایا گیا تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے یعنی تمہارے دوست اللہ ہے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں ممتط و رسول خزب اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گرو غالب ہے سبحان اللہ سما سبحان اللہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے یہ ارشاد فرما کر مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی تعلیم ارشاد فرمائی یہود و نصارہ سے دینی دوستی سے منع کر دیا تجارت اگر سے ان سے کرنا جائز ہے اللہ تعالی نے یہود و نصارہ کے جو شعائر ہیں انہیں بھی اپنانے سے منع کر دیا ان کی دینی دوستی سے منع فرما دیا سنا کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ و علم یقین بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ تین خداوں میں کا تیسرا ہے اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا اور اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخش مانگتے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یاد رکھیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ صلاحت کو خدا یا خدا کا بیٹا معاذ اللہ کہنے سے متعلق عیسائیوں کے فرقے ان کے کئی نظریات اور عقیدے ہیں اور اللہ تعالی نے اپنی وحدانیت علوہیت کا یہاں بیان فرمایا اور ان عیسائیوں کی تربیت فرمائی جو حضرت عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں لہذا اسلامی نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک وطالیہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اللہ تعالی کی مخلوق ہے اور اللہ تبارک و جلا جلال ہوں نے ان پیدا فرمایا ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آخری آیت ہے خلاصہ چھٹے سپارے سے متعلق لتا جن سی اپین آمن البی انسی سین و روح بانو ان تقبیر ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرقوں کو پاؤ گے اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نسارہ ہیں یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں اور یہ غرور نہیں کرتے تو یہ وہ لوگ ہیں اصل میں جو عیسائی تھے اور پھر مسلمان ہو گئے اور شان نزول میں اصل میں نجاشی بادشاہ کا واقعہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نو کی مبارک زبان سے قرآن سن کر ایمان لائے سبحان اللہ اللہ تبارک کا وطالیہ جلا جلال فرما رہا ہے کہ درس یہ دیا گیا ہے کہ اللہ نے ہم کو دو زندگیاں دی ہیں زندگی جسمانی ہے اور روحانی ہے جسمانی زندگی میں ضروری ہے کہ جان جسم میں رہے زندگی ایمانی میں ضروری ہے کہ ایمان جان میں رہے پھر جیسے زندگی جسمانی کے لیے بعض چیزیں مفید ہیں بعض نقصان دے بعض سے موت واقع ہو جاتی ہے غذا و پانی ضروری ہے زہر قاتل ہے نیز بعض لوگ زندگی جسمانی کے دشمن ہے بعض دوست ہیں یوں ہی زندگی روحانی کے لیے بعض چیزیں مفید ہیں بعض مضر بعض قاتل بعض لوگ دوست ہیں بعض دشمن ان مفید و مضر جسمانی کی پہچان طبی یونانی سے ہوتی ہے تو ایمان کے دوست دشمن کی پہچان طب ایمانی سے ہوتی ہے قرآن طب ایمانی کی ایک اعلیٰ کتاب ہے کہ میں ایمانی دشمنوں کا ذکر فرمایا چنانچہ ارشاد ہوا اگرچہ سارے کافر مسلمانوں کے مخالف ہیں مگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اے مسلمان قرآن پڑھنے والے ان تمام کفار میں سخت اور بدترین دشمن مسلمانوں کا دو قوموں کو پاؤ گے اول نمبر یہود دوسرے نمبر وہ جنہوں نے کسی قسم کا شرک کیا یعنی مشرقین کے یہ دونوں قومیں مسلمان کی جان ان کے مال عزت و آبرو کی ہر طرح دشمن ہے اور ان تمام کفار میں دوستی میں قریب تر مسلمانوں سے ان لوگوں کو پاؤ گے جو پہلے اپنے کو نصارہ کہتے تھے اب مسلمان ہو گئے یا جنہوں نے اپنے پیغمبر عیسائی علیہ السلام سے کہا تھا کہ ام اللہ کے دین کے مددگار ہیں یا جو اپنے کو عیسائی کہتے ہیں ان عیسائیوں کا مسلمانوں کی دوستی سے قریب تر ہونا تین وجہوں سے ہے ایک یہ کہ ان میں اب تک بڑے بڑے علماء ہیں ان میں تاریخ و دنیا خدا پرک درویش رہیں اور ان کے عوام کے دلوں میں تکبر اور بڑھائی نہیں عموماً ان کے ضلعوں میں توازع ہے بخلا بہود کے کہ یہ حاصل پکے دنیادار اور بڑے لالچی سخت متقبر ہیں ان کے دلوں میں کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی تو جن عیسائیوں کا ذکر کیا گیا وہ وہ کہ جو ایمان بھی لے آئے جیسے نجاسی بادشاہ وغیرہ وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ للہ الحمدللہ للہ چھٹے سبارے سے متعلق بھی خلاصہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بیان ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے غلطیاں معاف فرمائے جزاکم اللہ خیرہ آمین اللہ معامین وما الینا البلاغ المبین کل جمعرات ہے عادت ہماری یہی ہے کہ ہم جمعرات کو حاضر نہیں ہوتے لیکن کل مغرب سے عشا ساتویں سپارے سے خلاصہ بیان ہوگا. ہے؟ مغرب تا عشاء پاکستان کے وقت کے مطابق تقریباً ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو ساتویں سپارے سے متعلق خلاصہ بیان انشاءاللہ ہوگا ہاں ترابی کے بعد آنا نہیں ہوگا کیونکہ فیضان مدینہ کا اجتماع ہوتا ہے لہذا مغرب تعیشہ بہرحال ہماری حاضری ہوگی ان شاء اللہ تعالی اور ساتویں سپارے سے متعلق خلاصہ حرض کروں گا تو کوشش میری یہی ہے کہ ستائیسویں رمضان تک ہم ختم قرآن یہاں بھی کر لیں ان اور میری یہ بھی کوشش ہے کہ ستائیسویں مطلب جو ہے وہ آپ لوگوں کے مطابق ہو کیونکہ عام طور پر آپ لوگ ایک دن زیادہ رمضان کا آپ لوگوں کو نصیر ہے ایک دن پہلے آپ کے ہاں رمضان شروع ہوا تو کوشش بہرحال میری یہی ہوگی اللہ رب العزت کرم فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی سمجھ اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین تو مجھے اجازت دیجیے انشاءاللہ شاء عشاء کے بعد حاضری ہوگی شرابی پڑھ کر حاضر ہوتی حاضری ہوتی ہے انشاءاللہ تقریباً ساڑھے گیارہ بجے تو انشاءاللہ پھر آپ بھائیوں کے اگر سوالات ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ جواب آپ دے سکیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ